إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بن حمزه و نفخه بسم الله الرحمن الرحیم الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن يظاهر غير ذلك العادون سوره المؤمنون کی روشنی میں ابتدائی آیات کی روشنی میں ممنین کے اوصاف کا ذکر چل رہا ہے یہاں مدعا یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر شخص کی تصویر موجود ہے ہر شخص اسے کھول کر اپنا چہرہ کسی بھی مقام پر تلاش کر سکتا ہے یہاں محمل کے کچھ اوصاف ذکر ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان اوصاف کے حاملین کے لیے جنت الفردوس کی وراثت کا ذکر فرمایا ہے کچھ اوصاف ہم پڑھ چکے ہیں اللہ دین فی صلاح مخاشون اپنی نمازوں میں خوشبو و خزو اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا ایک رنگ اپنے اوپر چڑھانے والے بلدین الغ محرد لغیاد سے ایراض کرنے والے بلدین حمل زکات فاہل اور بڑی پابندی اور امانت و دیانت کے ساتھ زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کر دینے والے یہ تین اوصاف یہاں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں چوتھا بس یہ ہے کہ بلدین فروج ہی محافظ دون کہ وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الفت اور باد دامنی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور پوری زندگی اس منحج پر قائم رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت الفردوس کے فائدے موجود ہیں دین اسلام نے بطور خاص پاک دانی کی زندگی بسر کرنے کی ترقین کی ہے یہ دین اسلام کے بالکل موادیات میں شامل ہے ہیرکل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا ہیرکل کا مقصد یہ تھا یہ روم کا والی کہ جس شخصیت کا خط میرے پاس آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے احوال معلوم کر سکو چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تجارت کی غرض سے شام میں موجود تھے بلا لیے گئے رقل کے دربار میں پیش کیے گئے اس نے نبی اسلام کے بارے میں آپ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کی ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماد امروں کو کہ یہ شخص تمہیں کیا حکم دیتا ہے اس کی تعلیمات کیا ہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بنیادی طور پر کیا اس کی تعلیمات ہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہ یقول احمد اللہ وطلو ما یاحمد راہو کہ اس شخص کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جس جس کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو شرک سے یکسر گریز کرو اور سچی اور خالص توحید کو اپنا لو امرا بسا تھی بس صدق وسل تھی اور اس شخصیت کی تعلیمات یہ ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو صدقہ اور زکوٰۃ دو سچ بولو سچائی کے منہج کو اختیار کر لو بل اور پاک اپادامی کی زندگی بسر کرو سلا اور سلا رحمی رشتوں کو جوڑو نہ کہ انہیں توڑنے کی کوشش کرو یہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ دین اسلام کے موادیات جن میں آفاف عفت کی زندگی پرہیزگاری تقوی اور باد کی زندگی بطور خاص مذکور ہے تو یقیناً پرہیزگاری اور ورا تقوا اور افاق کی زندگی بسر کرنا یہ دین اسلام کے بنیادی احکام میں شامل ہے اور وہ انسان انتہائی قابل تعریف ہے جس کی زندگی اس ورا اور افاق پر قائم جو شنقرات اور زنا جیسے فیل بد سے مکمل گریز کرے اور تقوی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے تو اس مقام پر یہ چوتھا وصف اہل ایمان کا مذکور کہ بلدین فروغ ہی جی محافظ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہوں اور معاشرے میں عفت کی زندگی بسر کرتے ہیں ہر ایسے مقام سے گریز کرتے ہیں جو زنا اور بدکاری کے اسباب کی دعوت دینے والے ہوں اور پاک دامن رہنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جنت الفردوز کی وراثت کے لیے اس مقام کو بار بار پڑھتے رہنا اور پھر یہ چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے نبی علیہ رسلام کی ایک حدیث ہے میں یزمن لی بیماں بہن رج رہی وہ مابین اللہ یہی ازم اللہ کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دو وعدے میرے ساتھ کر لے اور ان کی ضمانت دے دے اور پھر ان دونوں ضمانتوں پر مستقل قائم ہو جائے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک ماں بین اللہ یہ دو داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی حفاظت کر لیں فضول گوئی سے پرہیز کر لیں اور اس طرح کنٹرول کر لیں کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شرعی میزان پہ پورا اترتا ہو زبان کی حفاظت کی ضمانت اور دوسرا مابیند رجڑئی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی حفاظت جو شخص مجھے یہ دو ضمانتیں دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ پیارے پیغمبر کا فائدہ ہے اور ایک قدیم و شان خوشخبری ان دو چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت نہ صرف یہ کہ جنت کی ضمانت بلکہ اللہ علب مرنے کے بعد اس شخص کے اگلے سارے مرحلے آسان کر دے گا بالخصوص میدان محشر جو ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت اللہ رب العزت جس شخص کو آفیت اور راحت فرما دے وہ یقینا خوش نصیب انسان ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب اللہ فی یوم اللہ الا اللہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت حشر کے میدان میں اپنے سائے میں لے لے گا انتہائی راحت اور لطافت سے بھرپور سایہ اس کو اہداف فرما دے گا ان میں سے ایک انسان راج و ان دا براہ تھا منسم امہ جمال فقار اللہ کس شخص کو, کو خوبصورت اور دعوت گناہ دے اور وہ اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر اسے ٹھکرا دے یہ نوجوان اللہ علیہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اس ایک علیم الشان کردار کی بنا پر اللہ علیہ اسے حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچا لے گا اور اپنے سائے تلے اسے بٹھا دے گا جگہ دے گا اور یہ دن بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا یہ تقوی کا بھرپور مظاہرہ ہے جس کی نزید سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے جنہیں بڑی ہی خلبت میں دعوت بنا دی گئی تھی اور دعوت بنا دینے والی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مصر کے ملکہ تھی مال و دولت اور خاندانی وجاہد کے ساتھ آپ نے محدود اللہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان نہ ہو ربی احسرت ہوا ان نہ ہو لائف اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ کے ارتقاب سے اور آخر میں یہ بات فرمائے کہ ظالم جو ہے وہ فلاح پا ہی نہیں سکتے معنی یہ معصیت یہ ذنا جو ہے یہ ظلم ہے اپنے اوپر ظلم ہے جس کے ساتھ بدکاری چیز ہے اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے خاندان کے ساتھ ظلم ہے اور پھر ایک مسلم معاشرے پر ظلم ہے یہ معصیت ظلم سے حلفور ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکے فلاح پانے والا انسان وہی ہے جس کو اللہ رب العزت اس معاشرے سے بچائے رکھے یوسف علیہ سعید السلام کو یہ دعوت دی گئی بڑی تنہائی میں حسن جماعت اور شباب تنہائی ہر چیز میسر تھی اللہ تعالی کی ابتدا بھی تھی امتحان بھی تھا مشاہیر ہوتے ہیں جو سچی شہرت کی برندیوں کو چھوتے ہیں اس آسمان کے چمکتے دمکتے چاند بننا چاہتے ہیں انہیں یقیناً اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو تخوا کے منہج پر قائم کرنا ہوگا تبھی اللہ رب الزت انہیں سچی اور تعریف شہرت بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کے درجات سے بھی نوازتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالی نے آگے چل کر انہیں ملک مصر کی بادشاہت بھی دی اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دی لیکن ایک امتحان کے بعد ایک کڑی آزمائش کے بعد یہ بڑی سخت آزمائش ہے اور سروخرو ہونے والا اللہ کے یہاں بڑے اونچے دروازات کا مستحق امام ترمزی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اور امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کفن نامی کفل اس کا نام تھا ذلقفل بھی یہ نام آتا ہے جو اپنے وقت کا تاجر تھا اور بڑا ہی مالدار تھا اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت میں مبتلا تھا اس پر فریفتہ تھا اس خاتون کو ایک بار رقم کی ضرورت پڑ گئی ساٹھ دینار اس نے کفل سے ان دیناروں کا سوال کیا اس نے کہا میں تو نہیں یہ دے دوں گا لیکن پہلے ایک شرط ہے اسے پورا کرو وہی معاشیت اور گناہ کی شرط زنا کی شرط وہ خاتون بہت ہی مجبور تھی اس پر آمادہ ہو گئی رات کا وقت طے ہوا اس کے کمرے میں پہنچ گئی اور اللہ کی حد پامال ہونے کا وقت آ گیا وہ خاتون رو پڑی اور کہا کہ اللہ کفل اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کی حد کو ناحق پامال نہ کر اس رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے یہ جملہ کفل کی جو اندرونی کیفیت تھی اس میں ایک انقلاب با کر گیا وہ کام گیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کو ساڑھ دینار دے کر روانہ کر دیا اور اس معاشیت سے یکساں گریزا ہو گیا حالانکہ تنہائی اور سارے مواقع میسر تھے مگر اتہ قلعہ اللہ سے ڈر گیا اللہ کا خوف یہ ایسا دل میں جاگزیر ہوا کہ اس معاشیت کے راستے میں دیوار بن گیا اور کفل اپنے اس گناہ سے بعد آ گیا اس خاتون کو روانہ کر دیا کہ فل معاشرے میں ایک گناہ گار کے طور پہ معروف تھا ایک بدکار کے طور پہ معروف تھا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا کسی کو کان کان خبر نہیں اس کمرے کی تنہائی اور تاریخی میں کیا انقلاب وبا ہوا ہے اور عزت اپنے بندوں کی عزت کا محافظ ہے صبح جب کافی وقت گزر گیا اور کفل کمرے سے باہر نہ آیا تو لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کا انتقال ہو چکا تھا میت پڑی ہوئی تھی مگر دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا الفاظ میں لکھا ہوا تھا کدغفر اللہ رات ادارت نے کفل کو معاف کر دی اس کے سارے گناہ معاف کر دی یہ ہے تخوار فراٹ اور, اور افاق کی زندگی کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے اور سامنے موجود گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ رب ربرعزت ایسے بندے کی عزت کا نگہواں ہوتا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت الفردوس جی وراثت کے وعدے بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام ملک مصر کی بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت کے ذریعے اللہ رب عزت کا قرب بھی حاصل ہو گیا اس کی محبت اور پیار بھی مل گئی تو یہ اس بڑا اور آفاف کی زندگی کا فائدہ ہے ہمیشہ عفت کے تقادوں کو پورا کرنا اور اس انتہائی خطرناک قسم کی معصیت سے گریز اختیار کرنا یہ فلاح کے لیے ایک لازمی پروگرام ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے دراصل وہ نویر اسلام کا ایک طویل خواب ہے آپ سو رہے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خواب دکھانے کا فیصلہ فرمایا اب خواب میں جبیل امیر آپ کے پاس آتے ہیں اور برسخی جہاں کے کچھ مناظر دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں یہ سارا آپ خواب دیکھے بہت سے مندر دکھائے گئے ان میں سے ایک مندر یہ تھا کہ ایک برتن ہے جیسے دیگ ہوتی ہے جس کا پیٹ بہت ہی چوڑا بسی و عریض اور اس کا مو انتہائی تنت اس برتن میں جہنم کا علاوہ روشن ہے اور بہت سے مرد عورتیں اس میں داخل ہیں اور چل رہے ہیں بالخصوص وہ آج ان کی شرم باہوں کو جلا رہی ہے اور ان کی چیخیں بلند ہو رہی نبی رسلام وہاں ٹھہر گئے فرمایا کہ سبحان سبان ہوا ان کا کیا گناہ ہے یہ کون لوگ تو جبیل امین نے فرمایا ہا اولا سلاد و زبانی یہ مرد عورتیں جناکار تھے یہ زانی مرد ہیں اور زانیہ عورتیں تھے جن کو اللہ عزت نے مرنے کے بعد اسی برزخی زندگی میں پکڑ لیا اور انہیں اس خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور یہ عذاب کو سال دو سال کے لیے نہیں بلکہ ممبرا یہ عذاب قیامت تک ان کو ملتا رہے گا یہ پیٹ چوڑا اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارا بر عزت اس تعداد کی پرواہ کیے بغیر سب کو اس عذاب میں جھونک دے گا اور منہ تنگ اس لیے تاکہ کوئی باہر نکل نہ سکے اور اسی برتن میں ایک گھٹن کے ساتھ اور جہنم کی آگ کے ساتھ پڑے رہیں اور جلتے رہیں اور یہ عذاب ان کی شرمگاہوں کو جلائے گا خاص طور پہ کیونکہ یہ جزا عمل کی جنس میں سے ہے جیسی تم نے حرکات کی ہیں ویسی سزا تم کو لاہب ہو تو یہ ایک عجیب نصیت آموز ایک حدیث ہے جس میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو لوگ زنا جیسی ماسیت میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسی حلقات کے مرتقب ہوتے ہیں جب کہ فلاح پانے والے وہ وہی لوگ ہیں جو آفاف پاکدامنی اور عفت کی زندگی بسر کر نسخے کا اخراج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت کے راستے میں ہو غلط اور باطل راستے میں نہ ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ لاہ کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس معصیت سے گریز کرنا اب حد ضروری ایک ذانے کو مشرق انسان سے تشویش دی گئی بلکہ زنا کا ذکر شرک کے سیاق میں ہوا ہے کیونکہ بہت سے احوال مشترک ایک مشرق انسان غیر اللہ کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی حقیقی معبود تک رسائی نہیں ہوتی اور وہ اپنے انی شرکاء میں سرگرداں رہتا ہے صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام اس طرح ایک ذہنی انسان بھی اپنی بہیمی خواہشات کی تسکین کے لیے ہر وقت کسی گناہ کے راستے کا متلاشی رہتا ہے اور اس کی افکار انتہائی پریشان کن اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں تو کلیمہ لا الہ الا اللہ جس طرح توحید کی اساس ہے اس طرح اللہ ابن عزت کی اطاعت کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو باور کرا لے کہ فلاح کا راستہ افاق کے ساتھ ہے اور پاک دامنی کے ساتھ ہے جب کہ زنا کا راستہ بڑا خطرناک ہے اور یہ خدورت اس کی سزا سے مدرسے ہوتی ہے سب سے بہترین سزا رجم کی سزا ہے ایک انسان کو آدھا زمین میں گاڑا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائے اور پورا قبیلہ پائے وہاں موجود ہو پتھر مارنے میں اور کوئی دل میں نرمی نہ ہو بلکہ شدت اور سختی کے ساتھ اسے پتھر مارے جائیں اور اس وقت تک مارے جائیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے یہ بڑی بھیانک سزا اس عمل کے بھیانک ہونے کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے اور ترسا ترسا کے مارا جائے کوئی عمل بھی بڑا بھیانک ہے اور بڑا خطرناک ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا اس معصیت کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا نبی علیہ کے ایک صحابی مرص الغانہ رضی اللہ عنہ دین اسلام کے آغاز میں اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ میں جو شخص مسلمان ہو جاتا تو اہل مکہ قریشی اسے قید کر دیتے اس کو تکلیفیں دیتے یہ شخص بنا کا طاقتور تھا اور بڑا ذہین و فتح جب اسے ایسے کسی مسلمان کی طرح ملتی تو رات کی تاریخی میں مکہ میں داخل ہوتا اور اپنے بھائی کو اس مسلمان کو کفار کی حراست اور ان کے چگل سے آزاد کرا کے لے آتا اس طرح ایک شخص کی اسے خبر ملی رات کی تاریخی میں مکہ میں داخل ہوا دیواروں کی اوٹ میں چھپتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا ایک خاتون نے اسے دیکھ لی انار نامی خاتون نے اور یہ اناک وہ خاتون ہے جس کے اس کے ساتھ تعلقات تھے وہ اس پر فریفتہ تھے اور اس کی طاقت اور جوانی کی محدرف تھے جب اسے مرسد نظر آیا بڑا خوش ہوئی اور اس نے مرسد کو دعوت بنا دی کیا پرانی یادیں تازہ کریں مرسد نے کہا اے اناخ میرے تو تمہارے درمیان ایک جملہ حائل ہو چکا ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں نے اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کر لیا ہے اور میں اس کی اطاعت پر کاربند رہوں گا رحمت سنہا یہ طاقت تم دے رہی ہو سنہا ہے یہ سنہا کی دعوت ہے اور اللہ عزت نے زنا حرام کر دیا لہذا یہ اسلام کی قبولیت اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرے تمہارے بیچ حائل ہو چکا ہے حالانکہ وسائل اسباب تنہائی ہر چیز میسر تھی مگر یہ اللہ کا خوف دین کی استقامت توحید کی محبت کیا رزت جس کا کلمہ جس کی توحید کا اقرار کیا ہے اس نے سنا حرام کر دی تو اللہ تعالیٰ کو ماندنے اس پر ایمان لانے کا عملی تقادہ یہی ہے کہ جو اس نے حکم دیے ان کو پورا کیا جائے اور جس جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جایا جائے ورنہ اللہ کو ماننے کا معنی کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ اس کا فرمانا حکیم الصلاح نماز قائم کرو تو اس نے اللہ کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو ماندنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے احکام اور اوامر کو مانو اور جس کی چیز سے روکا اس سے بعد آ جاؤ اور یہی مرسد کی زندگی کی ایک بڑی اہم داغت ہر شخص کو لمحہ فکریہ دیتی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے تمہارے بیچ یہ کلمہ لا الہ اللہ حائل ہو چکا ہے اگر پہلے تعلقات تھے تو کلمہ پڑھنے سے قبل تھے اب میں نے اللہ کو مان لیے اس اللہ نے زنا حرام کر دی لہذا میں یہ طاقت ہر گرد قبول نہیں کر سکتا ہاں مدینہ لوٹوں اللہ کے پیارے پیغمبر سے نکاح کی بابس پوچھوں گا اگر نکاح کی اجازت مل گئی تو نکاح کر لوں گا لیکن جب مدین پہنچ کر نبی علیہ السلام سے معلوم کیا یہ پورے قصے کی آپ کو خبر دی تو اللہ دل کی بھائی آ گئی کہ چونکہ وہ خاتون زانیہ ہے بد کردار ہے اور بد کردار عورت کسی پاک دامن مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتی ذہنی عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں اور پاک باد عورتیں کے لیے یہ چونکہ ایک رضیل عمل ہے یا تو اللہ رب العزت نے اس نکاح سے بھی روک دی اور یہ در حقیقت صبر استقامت اور دین پر قائم رہنے کی وہ ایک خوبصورت داستان ہے جو ہمارے لیے ہے جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کلمہ کلیمہ لاید اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاط غلامی قبول کر لینے کے بعد اس معصیت سے بچنا اس کے افباب سے گریز کرنا ادحد ضروری ہے ہاں شریعت مظاہرہ میں توبہ کا راستہ موجود کسی شخص کی زندگی اگر معصیت میں گزری یا اس فیر شریع کا کوئی ارتقاب کر بیٹھا تو اس کی توبہ کا راستہ موجود اسلامی حکومت ہوتی اللہ کی حقوط نافذ ہوتی تو اس کی توقع کی شکل یہ تھی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے رجم کر دیا پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی پشت پر سو کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے لیکن چونکہ اسلامی حدودیاں قائم نہیں ہے تو بندہ خفیہ طور پہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کر لے اس کے دروازے کو دستک دے یار دین آمن تو مسوا ایمان بال سچی اور خالص توبہ کر سچی اور خالص توبہ کا معنی یہ ہے کہ اس گناہ سے مسلسل مستقبل گریز کر لو چھوڑ دو اور دل میں اس گناہ کے تعلق سے ندامت ہو اب تک جو اللہ کی حد پامال کی ہے اس پہ شرمندگی ہو ندامت ہو خجالت ہو ہم اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے سچا عزم یہ توحبک الصول کی شرائط اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے قل یا عبادی الذین اللہ اصر حسین اللہ تخلا رحمت اللہ میرے وہ بندر جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یا دنوں کو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تو توبہ کا راستہ موجود جیسے مائز اسلم نے توبہ کی کیسلم سے گناہ کا سدور ہوا زنا کا ارتکاب ہوا اللہ کے بارے میں نمبر کے پاس آ گیا میں <سلام> یا رسود اللہ یا رسود اللہ گواہی تو سزا کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ ان کی توبہ تھی اور توبہ بھی اللہ نے ایسی قبول کی کہ رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ ماہد کے ماہد اسلم جنت کی نہروں میں ہوتے کھار اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہد اسلمی کا منظر دکھایا وہ جنت کی نہروں میں ہوتے کھار اللہ, کھا اللہ تعالی نے ایسا اس کو پاک اور صاف کر دیا اسی قسم کا واقعہ اس گاندھی عورت کا جس سے اس حرکت کا ارتقاب ہو گیا بڑی نظامت اور خجانت کے ساتھ اللہ کے پیارے میں خدمت میں حاضر ہوئی وہی یارس اللہ <سؤال> مجھے پاک کر دیجیے مجھے پاک کر دیجیے اللہ کے پیرے میں حمبر نے ایراض کیا منہ پھیر لیا وہ دوسری طرف آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ سب اتر تو مائز آپ مجھے مایوس کی طرح لوٹانا چاہتے ہیں مایوس میں بھی آ کر کہا تھا میری مجھے پاک کر دیجیے اور آپ نے منہ پھیر لیا مجھ سے بھی آپ منہ پھیر رہے ہیں کیوں مایش کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس تو ثبوت موجود ہے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس میں ایک حرام بچہ پڑ رہا ہے اقرار نے اعتراف کر لیا اللہ کے پیرے میں حمر نے بچے کو پیدا ہونے کی ایک مہلت دی جب یہ پیدا ہوگا پھر اللہ کی حد قائم کرے بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آ گئے بے قرار مجھے پاک کر دے مجھے پاک کر دے فرما کہ بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے لیکن داشت کی ضرورت ہے جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا پھر اللہ کی حد قائم کریں گے جو روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو اللہ کے پیرے پہ کے پاس پہنچ گئے روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا اور وہ کھا رہا تھا کہا کہ یار رسول نہ دیکھ لیجی آپ کے سامنے ہی روٹی کھا رہے اب تو مجھے پاک کر دیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حد قائم کرنے کا حکم دیا اور وہ قائم ہو گئی آپ کو خبر دی گئی آپ اٹھے جنازے کے لیے امیر عمر نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وحی فاجرہ. اس عورت کا جنازہ آپ پڑھیں گے عمر اس کو زانیہ مت کرو لخت لوتا مدینہ لباس عجز. یہ تو ایسی توبہ کر گئی کہ اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے ستر گنا گاروں میں بانٹی تو اس ایک عورت کی توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے اور اس ایک عورت کی توبہ کی بنا پر ستر جہن میں جنت میں داخل ہو جائے یہ ایسی توبہ کرے اور کر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لطتاب لہ صاحب و مخصل لواتے آئے کہ یہ ایسی توبہ کر چکا ہے کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس خور ہے لوگوں پر ٹیکس لگاتا ہے دین اسلام میں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا عمر ہے اسے وصول کرو زکوٰۃ میں سارے امور کا تحفظ ہے مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیکس لگاتا ہے ہر چیز پہ ٹیکس لگاتا ہے فرمایا کہ یہ حاکمی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ مائر اسلم کی توبہ کی بنا پر اسے بھی معاف کر دیتا اگر ایسا حاکم ہی توبہ کرو صاحبِ مخص اس کا ایک معنی یہی ہے کہ ایسا حاکم جو اپنی پبلک پر ٹیکس لگاتا ہے دوسرا معنی وہ شخص جو بھتہ ہو رہی کرتا ہے اسلحے کے زور پر لوگوں سے پیسے چھینتا ہے اور اموال چھینتا ہے وہ بھی صاحبِ مخص ہے اور بڑا ظالم ہے معنی ایسا حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے یا ایسا شخص جو بھتہ ہووری کرتا ہے ان دونوں کا یہ عمل زانی کی زنا سے بڑا ہے بڑا بدحبت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول نے جو ہے وہ زنا کے عمل کو ان دونوں کے اس عمل کے مقابلے میں چھوڑا قرار دیار پہلے جنت بلکہ جنت الفر کی وراثت اس عظیم فضیلت پر قائم ہے کہ بلدین حمل فروج ہے حافظ متقی لوگ مومن لوگ وہ ہے جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جس پر گفتگو ان جاری ہے اللہ پاک میں قفت پرہیزگاری ورع تقوی اور پاک دامنے کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا تو ابھی قداف رات اخور اللہ علی باخل اللہ الحمد العالمين